یا نور مدری کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ درو شریف پڑنا بھی کامیابی کا ایک بہترین راستہ ہے ابر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردن یعنی غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اللہ کی رضا پانے اور ثباب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ابل تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی بدن انتجا ہے کم از کم اتنی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا اور اول توقع آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے ہم آپ کو شروع میں نصاب بتاتے ہیں زکوٰ کا آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوات کا نصاب کیا ہے اور اس کے بعد شری رہنمائی کے لیے فون نمبر آپ کو دیتے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ 21 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے 38850 روپے 21 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے 21 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس روپے آٹھ سو پچاس روپئے صلی اللہ علی محمد آپ کی ٹی وی کی سکرین پر آپ کو ہم دارالافتا اہل سنت کا نمبر بتا رہے ہیں یہ آٹھ بجے سے نو بجے تک ہمارے افتا کے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کی شرح رہنما بالخصوز فطرہ وغیرہ کے حوالے سے جو آپ رہنمائی لینا چاہیں آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں میں نے کل عرض کی تھی کل ہمارا دارالمدینہ کا سلسلہ تھا کہ آج کے اس سلسلے میں ہم آپ کی پینڈنگ کالز جو ہیں وہ بھی لیں گے آپ اب بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو اگر کال کرنا ہو فون ملانا ہو ہمارے سلسلے میں تو ہمارا فون نمبر آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پر آپ کال کر کے آپ یہاں پر اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس سے پہلے کہ میں کال لوں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلو کہ رمضان و مبارک کا آخری اشرہ جاری ہے جسے اشرۂ جہنم سے آزادی کہا جاتا ہے اور اس اشرے کی آخری دست آخری طاق راتیں جو کہ پانچ ہوتی ہیں اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے تو آج تیئیسویں شب ہے اور یہ تاک رات میں سے ایک رات ہے ممکن ہے آج ہی شب قدر ہو اللہ تعالی ہم سب کو لئی القدر کی ساتیں ساعت برکتیں عطا فرمائے جب تم لئی القدر کو پاؤ تو جو دعا حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے شب قدر کی دعا شب قدر وہ ہے اللہ ان کاف کریمن تو حب الفارف عنی اللہ ان کاب الفارف عنی اس کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتے پڑتے رہے اللہ من النار اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اللہ عمہ من النار یا اللہ مجھے جہنم میری جہنم سے آگ سے مجھے نجات عطا فرما تو یہ دعا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میرے سنت جو افطار کرتے ہی جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں تمام دعوت اسلامی والوں والیوں کے لیے بالخصوص جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی جہنم سے آزادی کی دعا کرتے ہیں پھر بڑی کثرت کے ساتھ مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی دعا آپ کے دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کامیابی کا راستہ ہے کامیابی ہے ہی اس کی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے یہ ہے کامیابی اور اس راستے پر چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچائے اور جنت کے راستے پر چلائے علی الحبیب سلح محمد خیر ایک شخص گدے پر سواری کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا لوگوں نے جب اسے دیکھا وہ جی کسی جگہ سے گزرا جا لوگ جمعے لوگوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ بڑا ظالم باپ ہے دھوپ میں خود سواری کر رہا ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے اسے غور سے دیکھا کہ بات تو صحیح ہے بیٹے کو سواری کراتا ہوں میں پیدل چلتا ہوں بیٹے کو سوار کروایا پیدل چلنے لگا پھر ایک آبادی کے پاس سے گزرے لوگ دیکھ رہے تھے تو کہنے والوں نے کہا کہ عجیب بیٹا ہے ایسا ظالم بیٹا ہوتا ہے کوئی باپ کو دھوپ میں چلا رہا ہے خود مزے سے سواری کر رہا ہے دونوں باپ بیٹے سوچنے لگے بعد یہ بھی صحیح نہیں ہے بیٹا سواری سے اتر گیا اب کیا کریں چلو بیٹا دونوں سوار ہو جاتے ہیں باپ بیٹے دونوں سوار ہو گئے گدھے پر اب جناب گدے چلا گدا گدا چلنے لگا چلتے چلتے آگے گئے تو پھر ایک آبادی کے پاس گزرے لوگ دیکھ رہے تھے لوگوں نے دیکھا کیسے ذالی باپ بیٹھے بےچارے گدے کے اوپر اتنا وزن ڈال دیا دونوں بیٹھ گئے گدے کے اوپر اب دونوں کی گوبھی کرے کیا وہ بیٹھتا ہے تو لوگ کچھ اور کہتے ہیں بیٹا بیٹھتا تو لوگ کچھ اور کہتے ہم دونوں بیٹھتے لوگ کچھ اور کہتے ہیں دونوں نے گدے کو سر پر اٹھا لیا کوکل مند آدمی دیکھے گا تو کیا کہے گا لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو وہ کرو تو ٹھیک ہو اور ہم ٹھیک کس کو کہیں گے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا لوگ کیا کہیں گے ہم جب بھی کسی وہ تیاری کی طرف چلتے ہیں ڈش کرنی ہوتی ہے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے دعوت کرنی ہوتی تو لوگ کیا کہیں گے لباس پہننا ہوتا لوگ کیا کہیں گے عید کی تیاری تو لوگ کیا کہیں گے جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ذات کے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اپنی ذات سے پہلے ایک سوال اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میں پہنوں تو یہ مجھے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے غلط تو نہیں کہہ رہا میں نہیں کہتا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہماری زندگی میں لوگوں کے کہنے نہ کہنے کی بڑی اہمیت ہے میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے کہنے نہ کہنے کی پرواہ کرنی ہی نہیں چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے تہمت سے خود کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو ان حرکات سے بچانا چاہیے جو انگلی ہماری طرف اٹھے ان تموزوں سے بچنا چاہیے ڈیفینیٹلی ہم لوگوں میں رہتے ہیں ہم جنگل میں نہیں رہتے ہم معاشرے میں رہتے ہم انسانوں میں رہتے ہیں یقیناً ایک دوسرے کی قدر و منزلت کا احساس ہونا لیکن ہماری جو روٹین ہے ہم اپنی پسند کو گویا کے بھول چکے یعنی یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز لیا کرا ہے اب اس کو پسند آ کو پسند آ گئے وہ لے کر آ گئے اب کسی نے کہا یار صحیح نہیں لائے اب اس کا منہ اتنا سو ہو جائے گا ارے بھائی آپ نے ہر ایک کی نظر الگ ہوتی ہے ہر ایک جیسے ہم یہ سنندا دوپہر کے مدی مذاکرے فرمایا اس کے بارے میں خوشبو کے بارے میں بات چلی اب میں جو خوشبو لگاتا ہوں وہ اس کو پسند ہے ضروری تو نہیں ہے سننے کی ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے دیکھنے کی ہر ایک کی صلاحیت الگ ہوتی ہے ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے ہر ایک کی چوائس الگ ہوتی ہے لہذا بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمارے زندگی کے مختلف شعبوں میں خواہ اس کا تعلق لباس سے ہے اس کا تعلق غذا سے ہے اس کا تعلق گھر کی زیب و آرائش ہے گھر, گھر کی ترکیب سے ہے یعنی کہ کپڑا ہو کھانا پینا ہو رہائش ہو کچھ بھی ہم لیتے ہیں ہم اپنی پسند کو نہیں دیکھتے ہم لوگوں کی پسند کو دیکھتے لوگ کیا کہیں گے جب لوگ کچھ کہنا تعریف کرتے تو پھول جاتے ہیں لوگ اگر تعریف نہیں کرتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے جب یہ عادت پھر عبادت تک آتی ہے اب جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے لوگ تعریف نہیں کرتے تو عبادت میں کمی آ جاتی ہے لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو خوشی بہت ہوتی ہے لوگ واہ نہیں کرتے لگتا ہے یا لگتا ہے, ہے بھیا چھاڑی تھا کوئی نہ میسیج آیا نہ کال آیا کچھ بھی نہیں آیا یار کسی نے فون ہی نہیں کیا کہ یار عمران بھائی آج کیا واقعات سنا رہے تھے آپ یار یار کیا خیریت تو ہے یا پھر مطلب کسی کا فون نہیں آئے گا کوئی بولے گا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کو ہی تھوڑی سی مستی چڑھے یار آج ٹائم نہیں ملا تھا تیاری نہیں کر سکا بس چل گیا اب میں چاہوں گا کہ بولے ارے نہیں نہیں عمران بھائی کیا بات کر آج آپ نے جو واقعہ سنا تو گھنے والا وہ تو کمال کا واقعہ تھا اب عمران بھائی کی تو جناب وہ فیس مل گئی نا وہ میری تعریف ہو گئی اب تعریف یا تو کوئی کرے یا تعریف میں اپنے لے کروا لوں تو فن آنا چاہیے اب جب تعریف کو کرتا تو خوشی ہوتی ہے جب تعریف کوئی نہیں کرتا تو غم ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے والا جو ہمارا جو کانسپٹ ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں کھانے کی دعوت کرنی ہے لوگ کیا کہیں گے ڈیکوریشن کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے دعوتیں دینی ہے لوگ کیا کہیں گے اپنا لباس پہننا ہے لوگ کیا کہیں گے ایفن کے مطلب کہ چشمہ بھی رہنا ہے نا اب چشمہ پہن کا پہلے چیزیں گزر دے اب جس کے نمبر ہیں میرے بھی نمبر ہیں ہاں اب جس کے نمبر ہیں وہ نمبر اب یہ دیکھے گا آئنے میں پہلے تو چلو یہ دیکھ لیا کہ یہ چلو لیجیے اپنے چہرے پر صحیح لگ رہا ہے اب چہرے پر صحیح لگ رہا ہے اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے لوگ کیا کہیں گے میں جب چار آدمی کے بیچ میں جاؤں گا تو کوئی بولے گا کہ یار کیا فریم پہنی ہے یار کیا کلم لگائے یار کیا گھڑی پہنی ہے یار واہ یار میچنگ ہے آپ کی یار کپڑوں کی آؤٹ کلاس کیا آؤٹ کلاس سفید پہنو نا بھائی سرکار صلاحیت کو پسند فرمایا تھا کہا رنگین کا مسئلہ لے کے جاؤں اب یہ چادر ہے بابو کیا بتا کہ کون سی چادر روز پہنتا ہوں کون سی چادر نہیں پہنتا نہیں پہنتا یہی سمجھانے کے لیے ارد کر رہا ہوں اور لوگوں کی باتیں جو ہے نہیں ختم نہیں ہوتی ہم بہت سادہ کام کریں تو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کنجو سادی بھی ہے ہائی فائی کریں تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار فضول خرچ ہے لوگوں کو کیا مطلب کہ وہ پڑتی ہے دعوت میں آتے ہیں ایسا منہ پر تعریفیں کریں گے ارے یار کیا کام کیا اے سی سا وہ جو نا بٹر کی تو باتیں کچھ اور تھی اے سی بٹر کی تعریف کریں گے کہ بس کیا بات کرو کہنے کی لس کرو باہر نکل کے بولوں گا یار اس کو ڈیڑھ شاری کرنے کا بت اتنا شوق ہے اتنے مہنگے نہیں لگتا یہ آدمی ہے پیسہ دکھانا چاہتا ہے اب گاڑی میں بیٹھ کے میں ابھی اس کی بتیں کر رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں ابھی اس کے منہ پر تعریفیں کر کے نکلے تو گاڑی میں بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں آپ بولتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ہم اپنی سوچ بنائیں ہم جو کام کر میں لباس پہننا ہوں پہلے لباس لیتے وقت میں یہ دیکھوں اس لباس کے متعلق میرا الرب اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میں اگر اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو اس چہرے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میرا قرآن کیا کہتا ہے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے میری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جو قرآن و حدیث کے اندر اقوال صحبہ کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس سے خود کو کمپیئر نہیں کرتے جس سے واقعی کمپیئر کرنا ہے جس سے واقعی تقابل کرنا ہے وہ واقعی جو کامیابی کا راستہ ہے اور جو اٹل ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے آج لوگ بڑی بڑے پانچوں کو پسند کرتے ہیں کل چھوٹے پانچوں کو پسند کرتے ہیں ٹائٹ کو کر دے, پھر کپڑوں کو پسند کرتے کبھی لوز کپڑوں کو پسند کرتے ہیں کبھی اس کو پسند کرتے اس کو پسند, کبھی رنگ بدل جاتا تو کبھی انداز بدل جاتا ہے کبھی یہ بدل جاتا ہے وہ جاتا ہے کبروں کے انداز بدل جاتے ہیں رنگ کے انداز بدل جاتے ہیں ڈیکوریشن کے انداز بدل جاتا ہے اب ہم ایسے لوگوں کی سوچ کے پیچھے چل پڑے جن, جن میں تبدیلی ہی تبدیلی ہے ہمیں اپنی سوچ کو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین اور اسلام کے احکام کے مطابق کہ جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے خوشنودی ملے کہ یہ اس میں اللہ کی رضا ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہے یہ دیتا ہوں تو رب راضی ہوتا ہے یہ میں نہیں دیتا تو رب راضی ہوتا ہے کسی کہیں دینے میں رب برازی ہے کہیں نہ دینے میں رب راضی ہے کچھ کرنے میں رب راضی ہے کچھ نہ کرنے میں رب راضی ہے تو جس میں رب راضی ہے جس, جس میں رب راضی نہیں ہے جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں ہے کس کام سے اللہ تعالی کی مجھے رضا نصیب ہوتی ہے کس کام سے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی نصیب ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو غور کرنا یہ تقابل کرنا یہ اصل ہے ہماری زندگی کا بنیادی مقصد حق, یہ ہے بندگی اور یہ متسم مطلب مزہ آئے گا آپ کو لطف آئے گا کوئی کوئی بات نہیں کر دے گا نا تو آپ کے ساتھ جواب ہوگا عموماً جواب نہیں ہوتا ادھر ادھر کے پھر آدمی ہنکی پینکی کرتا ہے کوئی کوئی بات کر دے بھی دے گا تو آپ بولو گے کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن و حدیث کا یہ ارشاد ہے وہ زیادہ کیا بات کرے گا میں نے تو اسلام اور دین کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے اصلاحی امت کے لیے کام کیا ہے خیر خواہی امت کے لیے کام کیا ہے بھلائی اور حافظت کے لیے کام کیا ہے آپ کے پاس بہت ماشاءاللہ اللہ ثواب و مدینہ مدینہ جواب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے کال لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد تمیر اختاری مرکز وولیا لاہور سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ کامیابی کا راستہ الحمدللہ للہ آج ٹاپک بہت زبردست رکھا میں دار المدینہ کے حوالے سے آج سال کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی الحمدللہ للہ دار المدینہ اسکول سسٹم کے حوالے سے میری ایک مدری منی جو گرین ٹاؤن میں لاہور مرکز اللہ لاہور میں دارالمدین الحمد الحمدللہ پڑھ رہی ہے اور ماشاء اللہ اظہر صاحب بڑی زبردست ترکیب ہے اور آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو شروع میں جب اس کے داخلے مل رہے تھے تو بچی کے لیے جو میں نے فارم جمع کروایا تھا اس میں اس کا نام نہیں آیا تو کسی دوسرے اسکولوں میں اس کو ڈالنے کے لیے لے کے گیا کہ کسی اور اسکول میں داخل کروائیں تو سب اسکولوں کا جو ماحول دیکھا کہ جو ٹیچر ہے اور جو وہاں پر جو لڑکیاں اور لڑکے وہ آپس میں ایک تو بالکل وبا پردہ اور دوسرا ان کا وہ ہر سب کے ایک دوسرے کے تحت داخل کرنا سب یہ سمجھ میں نہ آ کہ میرا بچہ یہاں پہ ایسی تعلیم حاصل کرے جہاں پہ شروع ہی سے بچے کو یہ ذہن دیا جائے کہ لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ہر سب کے باخیں کرتے ہیں یہ اس طرح کا ذہن دیا جاتا ہے تو الحمدللہ میں نے ذہن بنایا کہ میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کراؤں گا لیکن الحمد للہ پیر کا ایسا کرم ہوا پیر صاحب کی نظریں کرم ہوئی کہ الحمدللہ مجھے مرکز کی طرف سے فارم آیا کہ اگر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وجہ سے آپ کے بچے کو نہیں داخل کیا گیا تو پرابلم یہ تھی کہ جو سکول تھا نا وہ کافی دور تھا میرے گھر سے کافی دور ہے گرین ٹاؤن کم او کم بارہ تیرہ کلو میٹر کا فاصلہ ہے. لیکن میری یہ کوالٹی ہے جتنا بھی کرایہ لگ گیا میں اپنے بچے کو دار المدینہ میں داخل کراؤں الحمدللہ اس کی میں نے ترکیب کی اور اس کے بعد حصہ دیکھئے یہ کروں گا کہ ایک دن اسی طرح ہمارے محلے میں شادی ہو رہی اس میں और اور لڑکیاں ڈانس وغیرہ کر رہی تھی میں نے اپنے طور پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی وہ ناباز آئے لیکن میں نے اپنے گھر کے اندر گھس کے کمرے میں مدنی چینل میں آن کر دیا تو الحمد للہ کچھ بچت ہو گئی تو اپنی وہی مدنی منی جو دارالمدینہ میں پڑتی ہے اس کو میں نے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا باہر تو میں نے کہا بعد میں جاس کے پیچھے چلا گیا کہ چیڑیوں کہ میں میوزک چل رہا تھا اس نے اپنی انگلیاں کانوں میں دی ہوئی واہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہے کہاں سکھایا گیا کہ گانا چل رہا اور اپنی انگلیاں کانوں کے اندر دینی ہے والحمدللہ پتہ چلا کہ جی یہ سکول سے سیکھا ہے یہ دارالمدینہ اور الحمد للہ صاحب آپ کا یہ جو دارالمدینہ سکول سسٹم ہے یہ بہت زبردست مدینہ مدینہ ترکیب ہے الحمدللہ بچوں کو بھی سے اتنا علم دین ہے کہ ہم تیس پینتیس سال کی ہوگی ہمیں اتنا نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ پیارے جذبات ہیں آپ کے اور آپ کا دارالمدینہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دارالمدینہ آپ کا دارالمدینہ تو یہ ہم سب کا دارالمدینہ ہے دعوت اسلامی ہم سب کی ہے دارالمدینہ ہم سب کا ہے اصل میں چونکہ کل ہمارا سلسلہ تھا دارالمدینہ کا تو میں نے عرض کی تھی کہ کل کی آپ کی بچی ہوئی کالس میں بلکہ نیت تو میری یہ ہے کہ میں ساری جتنی بھی پینڈنگ کال تھوڑی بہت ہوں وہ میں آپ کی لے کر کلوز کروں تاکہ نیا اکاؤنٹ ہمارا کھلنا شروع ہو جائے وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ دارالمدینہ کی بہار بہت خوبصورت بات کی کہ بیٹی بچی کے اپنے کان میں انگلیاں داخل کر لیں تاکہ موسیقی کی, کی آواز مزید کی آواز اس کے کانوں میں نہ جائے اللہ تعالی ہمارے دارالمدینہ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں جی کال سنئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد فرحان گارڈن سے بات کر رہا ہوں میرا سوال عجیب صاحب سے ہے یہ دارالمدینہ اسلامک جو آپ نے اسکول سسٹم دیا ہوا ہے اس کی برانچیں کہاں کہاں پر ہیں یا اس کی برانچ ایک ہے؟ اگر مجھے اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کروانا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے برائے مہربانی تفصیل کروا دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پاکستان کے کئی شہروں میں دارالمدینہ کی شاخیں کھلی ہوئی ہیں باب المدینہ کراچی میں میں امید کرتا ہوں شاید دس سے بارہ شاخیں کھلی ہوئی ہیں اگر اسلام میں مجھے بتا دیں کہ باب المدینہ میں کتنی شاخیں ہیں اندازن تو وہ بھی میں اعلان کر دوں لیکن میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائی ایڈمیشن جو شروع ہوتے ہیں وہ دسمبر اور جنوری انگلش ماہ کے حساب سے جو تعلیمی سال ہوتا ہے دسمبر اور جنوری میں ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں دارالمدینہ کی غالبان ویب سائٹ موجود ہے اب دارالمدینہ کی ویب سائٹ کا اگر آپ وزٹ کر لیں گے تو شاید میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دارالمدینہ کی بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی اگر دارالمدینہ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی اسکرین پر دکھا دیں تو یہ کہ اسلامی بھائی نوٹ کر لیں اور اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ معلومات اپنی لے سکیں گے ہیں شاخے کافی ہیں باب المدینہ میں بھی کراچی میں بھی شاخے کافی ہیں اور دیگر شہروں میں بھی اور اب آپ کو اور بھی سن خوشی ہوگی الحمد پاکستان کے باہر بھی دارالمدینہ دار کھل چکا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم دنیا بھر میں <ialled> دارالمدینہ <Körper> کھولنے کا عزم رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت, بہت بڑا پین یعنی بہت, بہت بڑا ایک ٹینشن اور یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا فلو ہے تعلیم کے نام پر اور ماں باپ کو یہی ہے کہ بچہ تھوڑا سا دو تین سال کا ہوا اب اس کو پڑھانا کہاں ہے اللہ وہ دین عطا فرمائے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو ماں باپ کو یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ بچے کو حافظ بنانا ہے تو مدرسۃ المدینہ کہاں ہے بچے کو عالم بنانا ہے تو جامد المدینہ کہاں ہے لیکن خیر عالم بننے کے لیے جو کم سے کم عمر ہے ایڈمیشن کی وہ بارہ سال ہے تو اس وقت کوئی کچھ نہ کچھ ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے اب ہر کوئی حص کے لیے داخل کرواتا نہیں ہے جو اسکولوں کا ماحول ہے جو ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں جہاں مطلب کہ گنا بھرا سسلہ رہتا ہے اور کوئی مسلمان بھی اس کو برا کیوں مانے کا جو گنا ہے تو گنا ہے غلط ہے تو غلط ہے اب میں تو غلط کرتا ہوں تو میں غلط کو غلط تو کہوں کہ ہاں بھائی میرے سے غلطی ہے اب میں اپنی اصلاح نہیں کر پاتا یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن غلطی تو غلطی تو ہوتی ہے نا یہ دار المدینہ ڈاٹ نیٹ ہے آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں اور اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میرا خیال آپ کو ایک کمپریہ قسم کی یہاں آپ کو دستیاب ہو جائے گی تو اب ماحول ایسا ہے تو اب جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں دین کی سوچ رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ اب مطلب کہ اس ایجوکیشن کے نام پر ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں جتنی ہو رہی ہے ان کا کہہ رہا دیکھ ہنڈریڈ پرسینٹ میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کو تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہمیں ملے آپ بتائیے کہ اس وقت فری یعنی کوئی فیس نہیں اور اس وقت تقریباً آٹھ ہزار سے زیادہ مدنی من مدنی منیا دارالمدینہ کے اندر تعلیم حاصل کر ایڈمیشن لے چکے ہیں یاد رکھیں دار المدینہ صرف یہ نہیں ہے ہمارے پاس دارالمدینہ ہمارے پاس ایک حفاظ کے لیے بھی ہے یعنی اس چیز کے لیے کہ جو حافظ بن جاتے ہیں اب حافظ بننے کے بعد ہمارے یہ ہمارا پین تھا میں امید کرتا ہوں آپ کو خوشی ہوگی جو میں ارض کرنے جا رہا ہوں ہم ایک تکلیف تھی کہ ہمارے اسپیشل ہم پہلے المدینہ سے چلے تھے کہ ہمارے جو مدنی منع حفظ کر لیتے ہیں اب دس سال کی آٹھ سال کی بارہ سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا اب یہ حفظ کرنے کے بعد کہاں جائیں اب ان کو تعلیم کے نام پر ماں باپ ان کو اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں جب اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں تو وہاں ان کی ساری جو دو تین چار سال کی تربیت ہے وہ سارے آگے پیشی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے دار المدینہ برائے حفاظ کھولے کہ یہاں پر ہم ان کو تعلیم بھی دیں ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ایج فیکٹر کی وجہ سے اور بہت سارے فیکٹر ہیں کچھ نہ کچھ اپ ڈاؤن چلتا رہا لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کو بھی بہتر انداز سے کریں تاکہ اس میں داخلہ لے کر ان کا حفظ بھی باقی رہے ان کی مشق بھی ہوتی رہے ان کا اسباق بھی چلتے رہے قرآن پاک کے اور ان کی دنیا بھی تعلیم کا نظام بھی شریعت اور اسلام کے مطابق چلتا رہے اس کے بعد یہ مدنی منوں مدنی منیوں کا دارالمدینہ ہم نے کھولا اور جو الحمد للہ میں رکھ سے زیادہ شاخیں شاید میں یاد کرتا ہے کہ یہ دو تین سالوں میں کھل چکی ہیں اور اب انشاءاللہ تبارک و ہم بڑے ہیں دارالمدینہ یونیورسٹی کی جانب یہ میں آپ کو عرض کر دوں ہماری کوشش یہ ہے ہمارا عزم یہ ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فرما دے ہم آپ کے ڈھائی تین سال کے بچے کو لیں گے مدنی منع کو مدنی منی کو لیں گے اسے اس طرح تعلیم کے اس سے نکالیں گے اور میٹرک تک لے کے جائیں گے اس میں اس کی پوری دینی تعلیم حسب عمر کے مطابق اس کی شریعت کے مطابق جو اس کی تربیت کرنی ہے اس کو علم دینا ہے فرض علم دینا ہے علم دینا ہے سنت کے مطابق جو اسلامک مینرس ہے اسلامی اخلاق کے اس کی پوری تربیت کے ساتھ لے کے جانا ہے پھر اس کو آگے لے کے جانا ہے آگے لے کے جانا ہے یہاں تک کہ ہم نے اس کو جامع المدینہ کا راستہ دکھانا ہے ہم کہ وہ عالم بنے اس کو حفظ کا راستہ دکھانا ہے کہ وہ حافظ بنے اور قرآن اور حدیث کی سعیح تعلیم حاصل کر کے قرآن کی تعلیم اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو دارالمدینہ ان شاء یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے کہ اب ہم دارالمدینہ کی یونیورسٹی کو ہمیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یونیورسٹی الاؤ ہو چکی ہے کہ ہم دارالمدینہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہم قائم کرنے جا رہے ہیں تو یوں ایک پورے ایجوکیشن سیکٹر کو ہم بگننگ ٹو اینڈ اور آلموسٹ بگننگ ٹو اینڈ ابتدا انتہا تک جس کو ہم ماسٹرز کہتے ہیں اس وقت تک ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری پلانس ہیں یہ ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا ایک ازم ہے اور اس کے لیے ہمارا باقاعدہ نصاب کے متعلق سب کچھ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یقیناً اس پہ اور وہ روپے کے اخراجات ہیں ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم ایک روپیہ نہیں لیں گے اب تک ہماری نیت یہ ہے آگے کا پتا نہیں ہے لیکن اب تک ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ایک روپیہ نہیں لیں گے تاکہ امیر ہو کے غریب ہو. افورڈ کر سکتا یا نہیں کر سکتا ان سب کو ان سب کو بہترین تعلیم ہم دیں اور صرف ہمارے ملک میں نہیں دنیا بھر میں ہم بہترین تعلیم دیں دنیا بھر کے مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا تعلیمی ادارہ کھلے جو کہ ہمارے بچوں کے دین ایمان اعمال عقائد اخلاق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی جو ضرورت ہے تعلیم کی اس کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر پورا کرے اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح مدنی چینل کو اس میڈیا میڈیم کو ہم انش... کوشش کر رہے ہیں شریعت کے مطابق چلانے کی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن میڈیم جو ہے یعنی تعلیمی سیکٹر جو ہے تعلیمی اندارہ جو ہے یہ بھی اسی انداز سے چلتا رہے اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیض عطح فرمائے مرشید کریم کی دعاؤں کی برکتوں سے ان ہم چلتے چلے جائیں گے اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد ارشد اطائی نواب شفیف سے عز کر رہا ہوں ایسا دارالہ کے حوالے سے بادشاہ بتایا جا رہا ہے ایسا میں اللہ تعالیٰ کی رسا کے لیے بادشاہ میں داروں کی دینا کھولے تو میری مدی منیا جب بچوں کا مچھلیوں کا پروگرام دیکھتی ہیں تو اس سے سوال کرتی کھلے گا دا یہاں دارالدینہ کب کھلے گا ہمارا داخلہ ہوا تو برائے مدینہ ہم پر آپ کی شفقت ہودینہ نواز شاہ کائم ہو جائے اور ہمارے بچے جو ہے شدت سے دار المدینہ میں ہوگا تو ہم سب بھی پر بھی نظر کروم فرمائیں السلام علیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے ہماری سوچ یہ ہے کہ ایک دعوت اسلامی عوامی تحریک ہے ہم آپ کو بھی تقریباً آگاہی کے ساتھ یعنی اپڈیٹس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے زمینی حقائق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو بہت زیادہ رقم کی حاجت ہے ہر شہر میں کئی دارالمدینہ کھولنے پڑیں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں ایک شہر میں ایک دارالمدینہ ناکافی ہے دارالمدینہ کی جگہ دارالمدینہ کی عمارت اس کی تعمیر اس کی کنسٹرکشن پھر یہ ہو گیا ایک کام اس کے لیے یقیناً یقیناً اربوں روپے کے اخراجات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اگر ہمیں ایسے اسلام بہن ملتے ہیں مزید جو ہمیں دارالمدینہ کے لیے اسپونسر کرتے ہیں کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس کے لیے ہم کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آگے آ سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے ہم جیسے جیسے اپنے وسائل پاتے رہیں گے انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے دوسری چیز نصاب کی تیاری ڈیفینیٹلی نصاب ہم جب تک اپنا دارالمدینہ کا اپنا نصاب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مکمل نصاب ہم اپنا بنا لیں اس کے لیے تیاری جاری ہے جو جو ہم اس میں بھی مزید آگے بڑھتے رہیں گے دارالمدینہ اور کھولتے چلے جائیں گے اور اس کے درجے اور کلاسز بڑھتے چلے جائیں گے تیسری چیز پڑھانے والے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی آپ کے جتنی امید توقعات دار المدینہ سے دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اس کا بہت بڑا انحصار ان پر ہے جو یہ تعلیم دیں گے جن کو ہمارے دار المدینہ کے استعمال بازی کہتے ہیں جس کو آپ فیمیل ٹیچر کہتے ہیں ہمارے یہاں ہم باجی کہا جاتا ہے پھر آگے جا کر اس کے لیے اسلامی بھائیوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ جو پڑھانے والے استاد صاحب ہوں گے باجیاں ہیں ان کی اپنی تربیت سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تربیت اور دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کہتے ہیں تربیت جو تعلیم کے لیے جو اس قابلیت اور صلاحیت چاہیے اور جو ایک کوالیفیکیشن چاہیے وہ سب یہ آپ سمجھ لیں پورا اس کا انفراسٹرکچر ہے یہ پورا ایک نظام ہے جو جو ہم اس میں خود مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے ہمارا عزم ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی کہ ہم کسی شہر کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کی رحمت شامل لہل رہی کسی ملک کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کی رحمت شامل لہل رہی ہر ملک میں ہر شہر کے اندر کئی کئی دار المدینہ کھولنے کا مظم رکھتے ہیں اب یہ دعا کریں اللہ ہماری مدد فرمائے آخرات ہے اللہ ہمارے مددگار پیدا فرمائے تعلیم کی بہت ضرورت ہے تعلیم کی بہت ضرورت ہے تعلیم کی بہت ضرورت ہے اور ہم فری تعلیم دینا چاہ رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ آپ کی مدد مزید ملے گی جیسے کل جامع المدینہ کے لیے ہم نے کوشش کی الحمدللہ ہمیں کروڑ روپے لوگوں نے دیے لیکن دار المدینہ جو پورا ایک سکولنگ سسٹم ہے اس کے لیے آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور آپ کو آگے آنا چاہیے ہمارا ابھی میں آپ کو بتا فیڈ بیک ایٹ دار المدینہ ہے نا ہمارا وہ ابھی جو آپ نے بتایا تھا نہیں نہیں فیڈ بیک بھی تھا یہ فیڈ بیک دار اس پر بھی آپ چاہیں تو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو شعبے کے جو ایکسپرٹیز ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اس سلسلے کے مناسبت سے آپ آگے آئیں سپورٹ کریں اکاؤنٹ نمبر بھی آپ اس میں بھی کریں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ آگے آئیں ہر شہر سے چند افراد جو مخیر ہیں وہ آگے آئیں اور دارالمدینہ کھولیں دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے تو جو ہوگا دارول دعوت اسلامی کے تحت ہی ہوگا آپ کو ہمارے سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اور کوئی سنائیے وسیم احمد اختاری باب المدینہ کراچی نیو کراچی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دارالمدینہ میں اسپیشل بچے جو کہ ڈیف اینڈم پلس لائنز ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی سہولت والا ہے یا ان کا بھی کوئی ہماری کیمپس والا رہا ہے تو کہاں بس جزاک اللہ آمین ابھی اس کی کوئی شاخ تو ہم سے نہیں کھل سکی اب تک لیکن اس کا شعبہ ہم نے قائم کر لیا ہے اور شعبہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے ہمارے بچے ہیں معذور ہیں اب نارمل ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے جو ان کے نصاب کی تیاری کر رہے ہیں ان کے پڑھانے والے کی تیاری کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ دارالمدینہ کھلنے کی بھی آپ خوشخبری پا لیں گے کیا اب المدینہ ان کے لیے کھل چکا ہے اس پر کام ہمارا جاری ہے یہ مطلب وہ سر سے نظر نہیں ہے بالکل کام جاری اس کا شعبہ بن چکا ہے اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے اللہ تعالی ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے آتا کراتے دعا کرتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ میرا نام غلام عمر اطاری میں حیدرآباد نگر سے بول رہا ہوں میرے ماشاءاللہ دونوں بچے اس میں دارال مدینہ میں پڑھتے میری بیٹی بھی جو ہے نا دونوں ان کو دار المدینہ میں ایڈمٹ رہا تھا میرے بچوں کو بڑا شوق ہے باپا سے ملنے کا میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرے بچے جو ہے نا باپا سے ضرور ملے ہیں جو باپا کی پہلے زیارت کر لیں اور ابھی فی رمضان مبارک میں تو ملاقاتی کوئی صورت نہیں ہے رمضان المبارک کے بعد جب آپ کو ملاقات کا اعلان ہو تو جو ملاقات کی شرائط ہیں جو ملاقات کے جو مراحل ہیں شرائط تو نہیں کہوں گا جو ملاقات کے جو مراحل ہیں ان مراحل کو طے کر کے جو اصول ضوابط ہے اس کے مطابق آگے آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اور کون سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں آصف بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے مجھے یہ سوال کرنا تھا گلشن اقبال دارالمدینہ کا جو کیمپس ہے اس پہ اسٹے آرڈر لگا ہوا ہے تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اسٹے آڈر ہٹے گا یا وہ دار المدینہ کھلے گا یا نہیں شکریہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ دارالمدینہ کے حوالے سے ایک کبھی سنا تو تھا ایسا تھا لیکن اس کے متعلق مجھے پراپر معلومات نہیں ہیں مجلس کے جو اسلامی بھائی اور ذمہ دار ہیں اگر ان سے ابھی ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ہو جائے تو ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے جو ہمارے سسٹم کے اسلام بھائی ہیں مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کا جواب ارض کر دوں یہ جی اور کون سنائیے میں ازلپا مجھے دار مدینہ میں ایڈمیشن چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ و برکاتہ مدنی منی آپ کو المدینہ میں ایڈمیشن چاہیے انشاءاللہ آپ کے گھر والے دارالمدینہ کی مدلے سے رابطہ کر لیں گے دارالمدینہ والے بتا دیں گے کہ آپ کو ایڈمیشن کیسے ملے گا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی اور کون سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں کامر اتاری سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ دارالمدینہ میں جو ہمارے رکھے آٹھ سال نو سال کے بچے ہیں ان کا ان کو تعلیم کس طرح دیا ہے مدینہ میں اتنے سال کے بچے کو داخلہ کیوں نہیں دیا جاتا جیسا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اتنی عمر کے مدنی منوں کے داخلوں کا بھی ایک نظام ہم نے بنایا ہے آپ مجلس سے رابطہ کریں مجلس انشاءاللہ شاء آپ کے اس معاملے میں بہت پور رہنمائی کرے گی دارالمدینہ کا رابطہ کرنے کے لیے اگر کوئی فون نمبر بھی ہے تو وہ فون نمبر بھی اسکرین پر دے دیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے ہمارے ناظرین دار المدینہ کے حوالے سے رابطہ کر سکیں ای میل نمبر بھی لکھ دیجئے ویب سائٹ بھی ایک بار دکھا دیجئے اور اگر کوئی کانٹیکٹ نمبر دارالمدینہ کے حوالے سے ہے تو وہ بھی ان کو بتا دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے دار المدینہ کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جو شعبہ ہمارا بنا ہوا ہے جو کمپلیٹلی اپڈیٹ رکھتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو بیان کر دیں گے ورنہ فیضان مدینہ کا فون نمبر اگر دارالمدینہ کا ڈائریکٹ کوئی نمبر نہیں فی الحال آپ دے سکے تو فیدان مدینہ کا فون نمبر دے دیں کہ یہ فیدان مدینہ میں فون کر کے دن کے اوقات کے اندر آپ دورالمدینہ کے ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا یونیورسل نمبر ہے 021 یہ کوڈ ہے یہاں کا ٹریپل ون ٹو فائیو ٹو سکس نائن ٹو یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجیے یہ دعوت اسلامی کا نمبر ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہیں آپ کوڈ ملائیے اور یہ نمبر ملا لیجیے ان شاء تعالیٰ اگر اس وقت ہمارے اسلام میں دستیاب ہوئے اویلیبل ہوئے آپ کی بات کرا دی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ میرے اسلامی بھائیوں نے آج کا میرا نے سلسلہ بھی دارالمدینہ کے نام پر کر دیا ساری کالمدینہ کے دیتے چلے جا رہے ہیں اور بھی کالس دیں تاکہ یہ سلسلہ میرا دارالمدینہ کے نام پر نہ چلا جائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا جواب یہ بہت پریشان ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات مدینے کی پاکیزہ فضاؤں کے صدقے میں خوشگوار اور مہکے مہکے بنا دے اور آپ کی پریشانی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ راہ خدا جہ میں صدقہ کریں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں نہیں بتا کہ آپ کی وسعت کیا ہے آپ کی استطاعت کیا ہے لیکن ایک روپیہ بھی صدقہ کریں اخلاط کے ساتھ کریں چھپا کر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہتری آتی ہوئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے گی اور کون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام رسول بھائی میرا تو آج کا سلسلہ بھی دار المدینہ کی نظر ہو گیا مرحبا مرحبا مرحبہ مرحبہ اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے گلشن میں کسی دارالمدینہ پر کوئی کچھ اسٹے آیا تھا تو کیا وہ اٹھ چکا ہے اصل میں دائٹ ایسا ہے کہ اس کے لیے جو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ تھے اور جو یعنی طالب علم تھے اور جو والدین تھے جو ان کے ان کو ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ دیگر جو برانچز ہیں اس میں جو ہے نا منتقلی کی ترکیب ہے وہاں پر وہاں ہم رابطہ کریں دوسری جو شاخوں سے اور اس کی جو باقاعدہ یعنی دوسری جو جگہ ہے برانچ ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو جو اس کی توازمات ہوتے ہیں تیاری کے مرحلے اس سب کو جلدی الحمد للہ ان شاء اللہ جیسے ہی جو ہے نیا کیمپس تیار ہوتا ہے تو جو اس کے والد طرح جو پہنچا سکتے جو فردر ایکٹیویٹیز ہیں لیگل سرگرمیاں وہ انشاءاللہ شروع کر دی جائیں گے اچھا آپ کا کوئی ڈائریکٹ جو فون نمبر ہو نا دارالمدینہ کا کانٹیکٹ کرنے کے لیے ای میل نیٹ کے علاوہ ای میل یا ویب سائٹ کے علاوہ کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو وہ بھی دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ سے معلومات حاصل کر سکیں دارالمدینہ کے حوالے سے حاج صاحب ابھی فیملی رائٹ نہ ہو تو مجھے ٹیلیفون نمبر یاد نہیں ہے لیکن ہے باقاعدہ ٹیلیفون نمبر ہے لینڈ لائبر سسٹم والوں کو ان شاء اللہ اس کو آنر کر دیں گے ابھی دارالمدینہ کا جو الحمدللہ کسٹمر کیئر اس پہ آپ نے مزہ مشورہ ہوا تھا آپ نے ماشاءاللہ خوب توجہ دلائی تھی ایک چند ماہ پہلے تو الحمدللہ للہ یہ باقاعدہ یعنی کہ اس کا بینر وغیرہ بنا کر اور تب ویب سائٹ پر بھی جو ہے اس کی ترکیب اور اس میں بھی جو نا نمبر جو ہے لکھا ہوا ہے ابھی رائت نہ تو مجھے وہ یاد نہیں ہے لیکن الحمدللہ بتا دیں تک وہاں پر موجود ہوتے وہاں سے آپ تھوڑا سا نوٹ کر کے یہاں دے دیں گے تو انشاءاللہ ناظرین کے لیے آسانی رہ جائے گی بہت بشکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا غلام رسول بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبراکاتہ نگران شیلا کی بار گاہ میں گا کہ سب سے پہلے چینل کے نئے چھ سال پورے خوشی میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوسرا نگران شیلا سے کہ میرا بیٹا بیمار ہے سات سال کا محمد عثمان طاری اس کی صحت یادگی دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شہزادے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اور محمد عثمان اتاری کو اللہ تعالیٰ سہیت تو تندرستی عطا فرمائے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی دعا کیجئے آج تا کراتے تمام ناظرین کو چاہیے کہ آج کی رات بازاروں میں غفلتوں میں گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریے رات تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ پھیلانے مدینہ سے براہ راست ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو شرکت کی میں دعوت دیتا ہوں تاکہ آج کی اس وابرکت رات کو بھی ہم عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں گا میرے سنت کی طرف یہ کلام جاری ہوگا دارالمدینہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے فون نمبر آپ کو اسکرین پر دکھا دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے دارالمدینہ کے لیے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اگر نہ اٹھے تو یہ پھر کسی اور اوقات میں لا لیجئے گا ہو سکے تو اس کے ساتھ ٹائمنگ بھی لکھ دیجئے گا کتنے بجے سے کتنے بجے تک یہاں پر اسلام بھائی دستیاب ہوتے ہیں رمضان اور علاوہ رمضان اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آئیے چلتے ہیں امیر کھوز لینی ہے چلیں چلیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنا میرا نام احمد سعید ہے میں دبئی سے بات کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے نا آپ کی مدرسے میں میرے تعلیم ہوں تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو برائے مہربانی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں ہمارے کئی تعلیمی شعبے ہیں دارالمدینہ یہ بھی ایک ہمارا شعبہ ہے اور مدرسۃ المدینہ جہاں حص و ناظرہ کی تعلیم دی قرآن پاک کے مفت وہ بھی ہمارا شعبہ جس میں ایک لاکھ سے زیادہ مدنی منیہ مدنی منیہ قرآن پاک کے مفت حز و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہمارا شعبہ عالم بنانے کا جس کا نام ہے جامعت المدینہ جس میں عالم بنایا جاتا ہے جس سے بارہ سال اور اس سے پلس کے اسلامی بھائیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں آپ ہمارے فیضان مدینہ میں کال کر کے آپ کنسرن جو آپ کا ذہن ہو ان سے رابطہ کر لیں گے تو ان شاء اللہ آپریٹر کو کہیں گے تو وہ آپ کو جو متعلقہ اسلامی بھائی ہے ان سے ملا دیں گے ابھی کچھ دیر پہلے فون نمبر ہم نے آنر کیا تھا زیرو ٹو ون ٹریپل ون دعوت اسلامی کا جو یونیورسل نمبر ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ کل مزید کچھ سلسلے کے ساتھ بلکہ کل تو ہمارا نیت یہ ہے اگر موقع ملا تو کل ہم ان شاء اللہ آپ کو مدرسۃ آن لائن کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے آئیے چلتے امیر سنت کی طرف الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد